ان شاء اٹھائیس ربع الاول کو آٹھ جنوری کو جمعہ کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ اللہ اسی جگہ پر ایک دور شریعے کا انعقاد کیا گیا ہے اور موضوع رہے گا السیدہ ام المؤمنین اس صدیقہ بن تو علیہ کی مدح میں ایک قصیدہ ہے اور وہ قصیدہ ایک اندوسی عالم کا ہے بڑا پیارا قصیدہ ہے جنہوں نے سید عائشہ کی زبانی خود ان کی مدح کی ہے اس قصیدے کی انشاءاللہ مختصر سے شرح کریں گے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ علماء نے کس قدر صحابہ صاحبہ امہات منین کی تعریف میں نثر ہو یا قصعدے کے یا شعر ہو یا قصائد ہو کس طریقے سے نے اہتمام کیا ہے اور اسے اپنا دین کے بنیادی حصہ سمجھتے ہوئے کیونکہ عقیدہ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ صحابہ کرام اور عموم محات المینین صحابت اجمعین کے تعلق سے السونی کا کیا موقف ہے یہ عقیدہ کے اصول میں سے ہے اور علماء نے ہمیشہ عقیدہ کے اصولوں کا خاص اہتمام کیا ہے اور انشاءاللہ اللہ اس درس میں ایک ہی نشست میں انشاءاللہ ہم سدائش علنہ کے تعلق سے جو اہم باتیں ہیں بعض خصوصیات ہیں دنیا کی کسی عورت نے نہیں پائی سبحان اللہ کسی عورت نے امہات المؤمنین میں سے بھی نہیں جو دیگر واقع مات ہیں خصوصی طور پہ انہی کے لیے خاص انعامات و احسانات تھے کم عمر میں ان کی تربیت کیسے ہوئی شادی سے پہلے کیسی تھیں شادی کے بعد کیسی تھیں علیہ وسلم کے ساتھ کیسے رہیں افسل وفات کے بعد کیسے رہیں کس گھرانے سے ان کا تعلق ہے وہ کون ہے اور ہمارے امت میں ہمارے لیے مومنک دلوں میں وہ کیا مقام رکھتی ہیں انشاءاللہ اس موضوع سے بات کریں گے تو بھائی بہنوں سے گزارش ہے وقت نکال کر اس درس میں ضرور شرکت کریں اور اپنے دو صحباب کو بھی یہ پیغام پہنچا دیں اللہ علم